منظور اللہ راج سنیل سلیم جس کا پہلا کیا تھا کہ تو بتائے ہونے کے بعد پہلے فرض واجبات میں جو کوتہیاں پہلے ہو گئی ہیں چونکہ ان کا دہرانا لازم ہوتا ہے ان کا ازالہ اور ان کی قضا لازم ہوتی ہے لہذا نماز روز زکوٰۃ ان سب کی قضا پوری کی جائے اور حج کی حائق ہو فرض تھا اس کو فوراً و ادا کیا جائے نیراش تقسیم کی جائے پرائے حق مارے ہوئے ہیں پیسے دبائے ہوئے ہیں زمین دبائی ہوئی ہے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے سارا معاف کرایا جائے کیونکہ فروز باز درست نہ ہوں جن حوال میں ہم ہیں اس سے نکلے نہیں بہت کتنا زیادہ اللہ کا ذکر کیوں نہ کرتے جائیں کتنا زیادہ ساری رات محفل پڑے ان کو روزہ رکھیں اللہ کا تعلق نہیں پیدا ہوگا کیوں کسی آدمی کے دن میں فرض واجب باتیں رہتی ہیں ایک عام طور پر جو ہے تو سنت کے بارے میں کوتا ہی ہے فرد واجب اور سنت موقعہ یہ ضروری دین میں سے ہے اور یہ بالکل پکا بیان کردہ مسئلہ ہے کو کہا کا کہ ہمیشہ کے لیے کسی سنت مقدہ کو ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ہمیشہ کے لیے سنت مقدہ کو ترک کر لینا یہ گناہ کبیرہ ہے اس پر خاص طور سے ڈاکٹر بدلا صاحب سے پوری تحقیقات ایک مہینہ کروا کے میں نے مضمون شائع کروایا کہ خاص طور سنت کے بارے میں ہی کروایا تھا تاکہ اس کا پتہ چلے انہوں نے اس تحقیقات میں بتایا کہ سنت پر بھی حضور صلی اللہ حسن خود وحید بیان کی ہوتی تب تو یہ بات واجب ہو جاتی ہے. اور اس کو جو ہے تو چھوڑا ہے اس بات کے بارے میں بیان کرنے کی ذمہ واری ہے علماء پر چھوڑی ہے تو وہ اس کو بیان کریں گے کیونکہ اس کے, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سی اس کو کرتے تو یہ واجب کے درجے میں آ جاتے تو سنو اس کو رقص یہ گیا کہ اتنی سختی نہ آ جائے کسی وقت انسان کو کوئی مجبوری کے آلات آ جائیں اور اس کا نہ کر سکے تو پھر اس پر مشکل نہ بنے سفر میں سنتوں کو نفل کر دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بے طلبی سے بے قدری سے اس کو چھوڑ دے یہ بات لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ نے کبھی سن سفر میں سنتیں نہیں پڑی لہٰذا یہ تو اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں سفر پڑھنا ہی نہیں چاہیے جبکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لوگ تھک تھکا کر لہ جائیں سفر میں اور ایک آدمی کھڑے ہو کر نفلیں پڑتا ہو تو یہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے پوری حدیث اس میں کیونکہ یہ بات بھی آئی ہوئی ہے تو وہ لمحے تھے کہ جب نفلوں کی فضیلت سفر میں گھائی تھکاوٹ کے حال بیان کی گئی تو سنتوں کی فضیلت تو بدرجہ بدرجولا ہوگی ہاں یہ کہ بے قدری سے چھوڑنا اور بے طلبی سے چھوڑنا یہ تو بہت بڑی جفاق کی علامت ہے تو اللہ تبارک بارک تعالیٰ ان چیزوں میں کوشش کرنے کی توجہ <سلام> الخيا منهم ولمواث الا من سلم الرسول دين محمد صلى الله عليه وسلم قال الله منهم واخذ المنخذ محمد صلى الله عليه وسلم ادجلنا منهم رب ارحمنا كما رب بياني صغيرا تقبل حلنا من زواجنا وذرياتنا قراتنا ان الله للمتقين اما الله ولا صال الا <سؤال> ما جانته سارا ننتهل حلنا صالنا ہماری پوری منتخب گناہوں کو معافر ہماری احتجاج میرے والے <سؤال> سرسے والے سب کی دنیا